سمجھا جاتا ہے کہ نماز کے حضوری کا یہ مطلب ہے نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنی چاہیے دل حاضری کے ساتھ پڑھنی چاہیے عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی طرف خیال نہ جائے کم ہے کہ دل نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے کیوں لا صلاح بحضور القلب نماز قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں یعنی کامل نماز نہیں ناقص ہو صوفیا کے نزدیک خیر ہوتی نہیں ہے فقاق نزدیک ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے اب یہ بات جو مشہور ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس کا مطلب عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالی کے سوا خیال نہیں ہونا چاہیے کسی طرف حتہ کے ایک لانتی ٹولے نے جہاں تک ظلم اور غلو کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال شریف اگر دل میں آ جائے تو گدے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے پھر آگے خنزیم نے وجہ یہ لکھ دی کہ گدے اور بیل کا خیال آئے گا تو ٹال دیا جائے گا اور توہین کے ساتھ آئے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تعلیم کے ساتھ آئے گا اور پک جائے گا تو شرک ہو جائے گا سن لو یہ سراسر خیال باطل یعنی یہ سمجھنا کہ حضوری قلب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا خیال نہ آئے یہ سراسر جہالت ہے ہمارے علماء حقانی ربانی کے بیان کے خلاف ہے حضوری قلب کا اگر یہ مطلب ہوتا سنو اگر حضوری قلب کا یہی مطلب ہوتا کہ اللہ کے سوا خیال نہ آئے تو نماز علف سے لے کر جہاں تک اول سے لے کر آخر تک ہوتی ہی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ،, اللہ، تاکہ نہ کسی کا زبان پر ذکر کر آتا نہ کسی غیر کا خیال آتا آہ! جب نماز مجموعہ اذکار ہے مختلف ذکر جمع کیے گئے مختلف لوگوں کے مخلوق کے ان میں سے آیات تلاوت کرنی پڑتی ہیں قرآن کے اندر فرون کا ذکر ہے ہامان کا ذکر ہے یا حامان ابن ہامانا امتیاز احمل کا ذکر ہے اولیاء کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے دوزت کا ذکر ہے فرشتوں کا ذکر ہے یہ تمام اختار ہیں یا نہیں ہیں <تصفح> <تصفح> تو جب قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اگر توجہ بات کو سمجھنا قرآن پاک فرما رہا ہے کہ قرآن کو تلاوت کرو تدبر کے ساتھ ابلا ایسا تب نل کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر پڑھیں قرآن مجید کو نماز کے اندر اس طرح کہ خیال کسی کی طرف جائے ہی نہیں تو پھر تو لازم آئے گا کہ زبان سے پڑھتے رہو اور معنی میں خیال ہی نہ کرو اور قرآن تو فرما رہا ہے کہ معنی میں غور اللہ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء شریف میں اور ہمارے دیگر علماء اما عالام نے لکھا کہ حدوری قلب کا یہ مطلب ہے کہ جو لفظ پڑھتے ہو اس کے معنی پر توجہ ہونی چاہیے اس کے اگر جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت سے غفلت نہیں ہونی چاہیے جنت کی طرف دل کا دھیان جانا چاہیے کہ وہ کیا عظیم نعمت اللہ نے بنا رہے اگر دوزق کا ذکر دیکھ ہے دیکھو دیکھو دوزق کا ذکر ہے تو ضروری ہے کہ اس دوزق کا تصور لانا چاہیے اس میں کھبنا چاہیے تاکہ جس طرح جنت کا جنت کا تصور ذہر میں قائم کرو گے جنت کی طرف توجہ کرو گے تو دل میں رغبت ہوگی اللہ تعالی سے سوال ہوگا اس کی عظمت دل میں آئے گی جب دوزب کا تصور کرو گے تو دوزف کا خوف آئے گا اور یہی مقصد ہے جنت اور دوزف کا ذکر قرآن میں رکھ کر پھر قرآن کی تلاوت نماز میں ضروری رکھنا اس میں یہی راز ہے کہ جنت کی طرف بھی توجہ نماز میں جائے اور کی طرف بھی اور یہاں تک اخلاق کے لیے اخلاق ثابت ہے حضرت امام زین العاب رضی ربی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں گھر کو اگلی اگلے دن سنایا گھر کو اگلا کہیے گھر کو اگلا کہی آپ نماز شریف پڑھ رہے ہیں نماز میں مصروف رہا ہے گھر جل رہا ہے نماز سے فارغ ہوئے غلاموں نے غلام بچے بجھانے میں مصروف ہو گئے نماز صاحب آپ فارغ ہو تو کیا حضور گھر کو آگ لگ گئی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا فرمایا میں اگلی آگ میں مصروف تھا کسی کا پتہ ہی چلا اب بتاؤ امام زین العابدین یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ ہے امام زین العابدین سودک اب جب سودک کا خیال آئے گا تو آگ کا آئے گا اس کے اندر چلنے والے تمام کافر پھر لانتی جتنے لوگ ہوں گے سب کا آئے گا کہ نہیں آئے گا <تصفح> آخر وہ تصور امام زہر صاحب کے شریف میں آیا <تصفح> آیا اور آپ اتنے بگن ہو گئے کہ اب آپ کا پچھلی آگ گھر کو لگی ہوئی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا احساس ہی نہیں ہوا بتاؤ ان کتوں کے نزدیک اب کیا ہوا یہ کے ہے کتے اسماعیل تیل تو پیدا ہی نہ ہوتا تو کوئی اتنا کتو ہے تجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے لانتی وہاں بھی کتے حرام زادے تمہیں تو شریعت کو ہاتھ لگانا حرام ہے ہمارے سو کہاں فرماتے ہیں جب جنت کا خیال آیا جنت کے خیال آیا جنت کی حوروں کا آیا جنت کے محلات کا آیا سمجھ نہیں آ رہی اب اس کے شوق میں رونا شروع ہو گیا روتے روتے آواز نکل جائے الفاظ نکل جائے تو کہا فرماتے ہیں نماز ہی اللہ حالانکہ حالانکہ نماز کے اندر آواز یعنی الفاظ نکلے الفاظ نکلے نماز ٹوٹ جاتی لیکن اگر شوق جنت میں رونے کی وجہ سے آواز نکلے آواز سے الفاظ پیدا ہو جائیں ان الفاظ سے نماز نہیں اتنا گمو ہو اگر خوف دو میں خوف دو میں رون رونا شروع ہوا روتے روتے کسی بندے الفاظ مو سے نکل گئے تھارا نکل گئی ہیں نمازیں کی گئی سے بتاؤ وہ تصور کیا اس کے اندر کھبنے کے بغیر اس کے اندر مکمل مصروفیت ذہنی قلبی مصروفیت کے بغیر ایسا ممکن ہے اب ہوروں کا تصور یہ ہو پھر جب کہتے کہ اس... جب جب اولیا کا ذکر کافروں کا ذکر فرون کا ذکر آ گیا ادھر چلا گیا خیال جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مصروب ہوتا یہ منظور ہوتا یہ خیال فرعون کی طرف نہ جائے وہ فرعون کا ذکر ہی ہماری زبان پر نہ آتا یہ کیوں رکھا گیا میں نے پہلے کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا کہ دیان اور توجہ صرف میری طرف صرف کرو اللہ کی طرف ہی توجہ صرف کرنا مقصود ہوتا تو صرف اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ یہی پڑھتے رہنا نماز ہوتا کہ سجدے میں بھی یہی پڑھو رکو میں یہی پڑھو قیام میں یہی پڑھو سمجھ نہیں آ رہی جب مختلف اذکار کا مجموعہ نماز ہے اس کا مطلب ہے اس ذات پاک باری تعلی کو یہ منظور ہے کہ جس جس کا ذکر آئے اس کی طرف توجہ کرو دھیان کرو اس کو ذہن میں لاؤ تب حضوری حضوری کے ساتھ نماز ہوگی یہی <سؤال> ماب گزار جماعلہ علیہ اور اما اکرام نے لکھا ہے اب سنو نماز کے اندر اللہ و تبارک و تعالی کے علاوہ جو جو ذکر جن جن کا ذکر آئے گا ان کا خیال لانا ان توجہ کرنا معنے میں لفظوں کے معنی میں اور معنی سے خیال کا پھر منتقل ہو جانا ان کی طرف یہ منظور ہے مطلوب ہے نماز میں لیکن کس طرح سن لو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھی توجہ رکھ کرنی ہے جن کا ذکر آ رہا ہے ان کی طرف بھی کرنی ہے تو بھائی پھر کیا کیسے توجہ رکھنی چاہیے حکم یہ ہے کہ جس جس کا ذکر ہے جس جس حیثیت جس جس کا ذکر ہے وہ جس حیثیت کے ساتھ ہے اسی حیثیت کے ساتھ اس کا تصور کرو اس حیثیت سے ہٹ کر تصور نہ کرو کیا مطلب اللہ کا تصور آئے آنا ضروری ہے جب کہو اللہ ہو اکتوبر اللہ کی ذات بات جو ہے سوچو اس کا ایک خیال آئے اکبر اس کی کبریائی کا خیال آئے کہ وہ سب سے بڑا ہے اب اس میں کھپ جائے گا کس میں ذرا مصروف ہوگا دین ایک اللہ ہے وہ سب سے بڑا ہے کیا مطلب اس کی شان اس کی شان جو ہے وہ ہر ایپ سے پاک ہے اس کی کبریائی ہے اب بات کو سمجھے کہ نہیں بات سمجھے کہ نہیں اب جناب جناب جو اللہ تباہ یعنی اللہ کا ذکر جب کرو تو اللہ تعالی کے خیال میں مصروف ہو جاؤ اس کے خدا بابود برحق یا جس طرح کے آگے ذکر ہے جو میں جیبریائی کا ذکر ہے تو اس حیثیت سے اس کے اندر مصروف ہوگا شہر کو مصروف کر دو گا اگر سمجھو اگر جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کے جنت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہونے کی حیثیت سے اس کے خیال میں مصروف ہو جائے دوزق کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سوچا سنماد میں رکھا کہ تیرا خوف رہے قائم دوزق سے خوف رہے قائم جنت کا شوق رہے قائم جنت کا ذکر رکھا جنت کا شوق قائم رہے دوزق کا ذکر رکھا دوزک کا خوف قائم رہے تو دوزق کا ذکر کی یاد آئے دوزق کا تصور آئے اس کے اللہ کے عذاب ہونے سخت ترین آخری درجے کے عذاب ہونے کی حیثیت سے جنت کا آئے تو اللہ تعالیٰ کے عظیم انہام کی حیثیت سے اولیاء کا آئے تو اولیاء اللہ ہونے کی حیثیت سے ہم بیا کا آئے ہم بیا امبیا اللہ ہونے کی حیثیت سے اگر رسول اللہ, رسول اللہ کا ہے تو حبیب خدا ہونے کی حیثیت سبحان سبحان اللہ اللہ سے نہ نکلو جو جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کے تصویر میں مصروف رہو یہ ہے حضور وقت کوئی کتو لانتی کتے سمجھتے ہیں یہ پیر سجا گندھیر جو بیٹھے ہوتے ہیں پتا ربجا جی تو سار رکھنا میرے شہل اب پاگل کا بچہ ہوگا جو کہ شہزاد کا تصبر نہ کرو کتے کا بچہ صبر نہیں فکرانا تو لا رکھتی ہوں تو وہ چاہتا ہے اس کو پسند ہے اس کی مرضی ہے جب کہتے ہو میں بنا لیتا ہوں اللہ فکر اب پناہ کا تصور آئے اللہ کا تصو ہو رہا ہے شیطان کا تصور ہو رہا ہے رجیب وہ لانتی اب تصور ہو رہا ہے لانتی کس وجہ سے بنا اللہ یہ حضوری قلب کا معنی بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ آل یہ چیزیں آپ کو کتابوں سے سمجھ نہیں آ سکتی اللہ کے سمجھانے سے سمجھ گا نہیں آ رہی مجھے اللہ نے دین کا ترجمان بنایا وہ فضل فرما دیتا ہے کہ ترجمانی اس طرح کرنی ہے وہ بتا دیتا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آپ جدھر جائیں گے کتابیں آپ کی وہ ختم ہو جائیں گی لیکن دین کے افزد سے بھی واقف نہیں ہو سکوں بڑی میں اب بتاؤ بتاؤ وہ کو پکڑنے کے وہ کتا جو کہہ رہا ہے کون سیل پہلویل میں نے اسماعیل دہلوی کا نام کیا ڈالا وہ آساثیل دہلوی جو کہتا ہے خلاف سے مستقم تلند راستے آپ کا ہمارا ہوتا ہے سیدھا راستہ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے آگے فرما دیا ہے باقی سیدھا راستہ اب اس کتے سے کہ پوچھ اور کتے تو کہتا ہے رسول کا تصور نہ ہے کتے اگر رسول کا تصور لانا مقصود نہ ہوتا تو السلام علیہ کا یو انبیو کتاب ہندوستانی بڈھا چمگاد میں نے رکھا ہے ابن عبد الوہاب ابن عبد الوہب نجدی خزیر جو تھا ابن عبد الوہب اس کا نام محمد تھا لیکن محمد نام لگا کر پھر میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا میں ابن عبد الواب کہتا ہوں ابدر وہاں کا بیٹا کہ پہچان کر لیتا ہوں کروا لیتا ہوں سمجھ نہیں آئی تو جواب کو میں آرب کا بٹھا چمگا क्यों कहता کیوں کہ روشنی سورج کی روشنی آنکھ نہیں کھولنے دیتی وہ آپ کھول نہیں سکتی اس کی وہ ہمیشہ ختم ہو روشنی روشنی جب تک रोशनी ہو دیکھ نہیں سکتا ایسے ہے نا وہ آنکھ نہیں کھول سکتا تو دین ہے ہاتھ کہ جاتے سنت صورت جو ہے وہ نظر آتا ہیلتا چمگاد نہ یہ دونوں لانتی جو ہے نا یہ دونوں صورت کیا ہے اور سنو تم حیران تو ہوتے ہو گئے وہ کہاں ایسا نہیں لگتی ہیں دولت ملی ہے اللہ <سؤال> رسول کی جتنا غیرت کرو گے کتوں کے خلاف ایک میرے پانی کنو یہ کنیاؤ جنہ یہاں بئی مان تنو گے تو مخالف بڑو گے دل چوننا علم کا نور آئے گا بڑو گے جن ٹھنڈے بڑو گے جنہیں گے سب خیر سب کچھ نہ بنے قسم خدا دے بغیر سب بغیرت منہ جے رب رسول چیتا اندر دیرتروڑتے رہو جلتے رہو غصے میں رہو جب گسا کرو گا جیسے جیسے کرو گے ان دل پالش ہو رہا ضروریاں اللہ پرہیز آ جائے گا نور آ جائے غیر آ جائے دل میں تو تقوی بھی آ جاتا ہے سب کچھ غیر جس وجہ سے میں کہتا ہوں اگر سارے دین کو غیرت کی دوست کی اب وہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ مستقیم کی کتاب ہے کتاب ہے کون سی کتاب ہے اس کے کو کیا بھوکتا ہے کہ بیل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آنے سے گدے اور گدے کا, کا سمجھ اس واسطے اس واسطے لگی منہ متر ہونا یا بیل وہ منہر ہونا نکھ کر کے سمجھ لگی بس کا اس کتے میں تمیز نے کتیا یہ خیال اگر خیال لانے کی اجازت ہی نہیں ہو نہ ہوتی تو سلام عالیہ کا اگر حضرت ابراہیم کا خیال لانے کی اجازت نہ ہوتی پتا ابراہیم اگر بادن کا خیال لانے کی اجازت نہ ہوتی رب لی والے والے آہا, آہا, آہا, آہا, آہا. اللہ! اگر تمام مومنین کے خیال لانے کی نہ ہوتی. اللہ رب الفاظ نہیں کرتا کیا مطلب کہ ایسے ایسا ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جب طاقت سے باہر ہو ادھر کہے ان کا ذکر کرو زبان سے اور ادھر کہے مطالبہ رکھے خیال لانے دو یہ تو مال ہے فلا چشتی ان شاء اللہ نے باروں بار پہلا بڑا آئے گا یاد رکھنا بھی کوئی ہزور ہزور سکار گلاما کا پوتا جایا سانو فٹیا پر فٹیاں جب ڈوں کر لاؤ جاؤ جاب ڈوں کر لاؤ کوئی مائیڈل آ رہے تو جب دے دے میرے گاڑ دیا سوال کرو اگر خیال کو توجہ کو صرف اللہ تعالی کی طرف مصروف رکھنا ہے تو یہ اذکار مجموع نماز جو ہے مختلف مختلف ذکروں کا مجموعہ کیوں ہے صرف وکر الہی اللہ کیوں نہیں رکھا گیا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ سمجھ نہیں آئی صرف اتنا بات ہے کہ ہر ایک کا تصور اور خیال اس کے مطلب اور شان اور حال کے مطابق اور حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے بس رسول اللہ کا خیال معبود کی حیثیت سے نہ آئے سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ خدا اللہ کا خیال مخلوق کی حیثیت اللہ اللہ سے نہ آئے سبحان اللہ <نایدون> نہ جنت کی حیثیت سے نہ حیثیت ہے قلب مانا کوئی کتاب کسی جنیاں مرضی چھوڑ پڑھتے جاؤ سمجھ نہیں لگی رج نہیں سی دن سے غضب ہے یہودی ہیں بالین عیسائی ہیں ان کا خیال آئے لیکن کس حیثیت سے آئے کس حیثیت سے ذکر ہے ان کا مقدود علیہ یہود کا ذکر آیا غضب کے الفاظ کے ساتھ مزش. کہ وہ غضب والے ہیں اور تیرا فرض بڑھ گئے جب تم مقد علیہ پڑھے تو خیال لے جا کہ غضب غزب آئے کیوں آیا ہے آئے, آئے, آئے ذکر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جس حساب کسی چیز کا نماز میں ذکر ہے اسی حیثیت سے اس کے تصور اور خیال میں مصروف ہونا یہی کمال نواز ہے حضور قلب سبحان اللہ! سبحان اللہ اللہ جس حیثیت کے ساتھ مزدور ہے جس حیثیت کے ساتھ ہر چیز کا ذکر ہے اسی حیثیت کے ساتھ اس کے تصور اور خیال میں خم خم ہو ہو جاگا. گم ہونا یہی حضوری حضور حضور قلب ہے اور کمال فلاد ہے کمال کمال آگے اللہ کیوں نماز افضل عبادت کسی وجہ سے نماز تمام عبادات سے افضل ہے کہ تمہارے سارے دین کا خلاصہ اس میں ہے اب کیا اس کی عظمت کو بیان عدمت یہ روح سلاد ہے روح سلاد ہاں ڈھانچہ سارے ہیں ڈھانچہ ہمارے پاس ہے روح نہیں ہے روح یہ ہے جب یہ روح نماز میں ڈال کر پڑھو گے پھر دیکھو پھر دیکھو ہی مانگ اب دیکھو بھائی نخلا ہو وناطروں کو میں اب جرو اللہ جو پتکار بنتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو چھوڑتے ہیں نقلا ہو وناطروں کو اس کو ٹچ کر دیتے ہیں کون ہے اب پتکار کتنے ہیں چاہے بھائی ہے چاہے چاچا ہے چاہے ماما ہے کوئی پتکاری کرتا ہے شریعت کے خلاف کرتا ہے فش و فجور کرتا ہے گناہ کرتا ہے ادھر بات ہے اب جب تم کہہ رہے ہو نخلا ہوا نثروں کو تمہارا فرض بنتا ہے تو اس وقت خیال کرو کون کون بدکار ہے برادری میں جب کہتے ہو نخلا ہوا نثر سمجھو جب کہتے ہو نکھلا ہوا نثروں کو استاد بدکار ہے اللہ اللہ تو شرم نہیں آتی اس کو ادھر کہتا ہے اللہ بدکار کو چھوڑ دیں گے اور استاد ہی اس کے نہیں جی چھوڑتا شیطان سے بدکاری ہوئی فرشتوں نے فرشتہ استاد نے پرہ چھوڑ دیتا کہ نہیں معلم الملائے کا شمار ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہے بدکار استاد نہیں ہو سکتا بدکار استاد کیا بدکار تو سنگین سنگینی ہو سکتا اسے یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالی سے نقلا ہوگا ناتروں کو اور پھر تمہیں شرم نہیں آ نہیں آئے کہ جناب جی بدکار جو ہے وہ بیلی ہے اس پر موٹر سائیکل پر جا رہے ہو دوستی ہے جرانے ہیں شادی ہیں خوشیاں ہیں غمیاں ہیں پہلا فرد بنتا ہے سن لو پہلا فرد بنتا ہے دل میں اس کو چھوڑ دو دل میں دل میں کہو نفرت ہے یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اور اوپر سے جیسے جیسے توفیق ہوتی جائے حالات اجازت دیتے جائے اوپر سے جگا ہو مکمل مکمبل کر لو گے تو مکمل مومن ہو جائے مکمل کتا تعلق ہی کر لو گے نماز روح کو رہ گئی رسم ازاں روح میں کہوں گا رہ گئی رسم نماز یہ نماز کی رسم ہے ہماری نماز کا ڈھانچہ ہے ہمارے پاس روح نہیں ہے مسدہ نماز پڑھتے ہیں بے جان نماز پڑھتے ہیں اگر یہ نماز ہم اسی اعتاد کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ پڑھیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اور یہ جی اللہ اور سن لو یہ جی اللہ کے فضل کے ساتھ ملتی ہے شیطان کا. کا نماز میں دور ہوتا ہے نماز کے الفاظ کی طرف نماز کے معانی کی طرف وہ کتا توجہ نہیں ہونے دیتا یا اللہ اکبر کرو گے تو کہیں دنیا کے کسی کام کی طرف لے جائے گا کہیں کسی کام کی طرف کبھی کسی کام کی طرف ہے ایسے جہاں نہیں ہے دو مقام برا دو مقام ہے ہم نے آزمایا نماز کے اندر برے خیالات اور لیٹری میں نہیں کہتا تہارت خانہ سہارت خانہ جانتے ہو تہارت کھانے میں داخل ہو جاؤ بیٹھو وہاں اچھے خیالات یہ شیطان کا کام ہے میرے تجربے ہیں بالکل تجربہ ہے بس بیٹھ داخل ہوتے جاؤ کتے کا بچہ ایسے ایسے خیالات شروع کر دے گا جو باہر کبھی نہیں آئیں گے تیر کے خیالات اچھے خیالات کوئی مسئلے مسائل سوچنا شروع کر دے گا ہاں جی منتے گل ہو رہی ہے ناوال ہو رہی ہے اللہ کی پناہ و حل کا مقام نہیں ہے سمجھ نہیں آ وہ ہال کا مقام وہ صرف چال کا مقام سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی بات یہ ہے نماز کی حضوری کا یہ معنی ہے آج کے بعد ڈرائیون ملے کوئی ملے اور نماز پڑھے اس کو کہو یار یہ حضوری ہے نماز پیار کہتے ہیں حضوری دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھے نہیں حضوری تو سمجھا دے پھر جتنا بڑا امیر ہوگا نا وہ یہی کہا پتھرا پٹائل لگا پھرنا ہے دیہاتوں میں لگا پھرنا ہے جنگل میں پھر رہا ہے سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تو مدارس ہوتے ہیں تو تمہیں تو مدرسے میں جانا چاہیے تھا مدرسے سے نکل کر باہر آ गए سیکھنے پہلے جب تک سوال نہیں کرو گے تو کہیں گے ہم پیا کا پیشہ ہے ہم بیا تو چلے گئے اب ادن بھی تو آنے ہی نہیں تو ہی آپ اور ہم نے یہ کام کرنا ہے لہٰذا تین دن دل کا جلدہ دے دیں کہتے ایسے اس کو کہو تو اس کو کہو سوال کرو اس کو کہو حضرت یہ بتانا سوال کرو اب پہلے کہے گا کہ نبیوں کا کام ہم نے کرنا ہے جب سوال کرو گے کہے گا سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اچھا یہ بتا نبی سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے پر <تو ان> نبیوں <فرخش> کا کام لیا ہوا ہے اور سب سے <تیخ رہا> ہے سیکھ رہے ہیں دعوا کیا ہے ہم کن کا کام کر رہے ہیں ندیوں کا اچھا اور جب سوال ہو جائے تو کہتے کیا ہے اور لالتی کا بچہ نبی سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں مراد تیرے اندر پتہ نہیں گاڑی کو فرک میں بڑھیا وقت تمیز نہیں ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو قلم دبات نہلم دب کا رکھے اور ہر شاید محفوظ کرتا ہے میں اج پوچھا کہ فلانی تاریخ میں کہڑی گل کی تھی. وہ تاریخ دسے گا گل بھی دس دے تو خود پوچھا تو میرے ہٹ کے دو روٹیاں کھا کے بکھا شکے <تصفح> <تصفح>